اللہ و حضرت سنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قالت انہوں نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار یا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یار ہی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے سلاستہ انفسین تین لوگ تین لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے وہ کون کون ہیں ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان فرمان اور وطار کو سنتی اور میری سنت کو چھوڑنے والا اور ارشاد فرمایا و ملم یوسلی علیہ ادا ذکر تو بے اور وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے حبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالیٰ صلاحم عرس اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ سلام پڑھنے کی توفیق رفیق محمد فرمائے میرے لیکن آجرین سلسلہ مثالی معاشرہ یہ جاری و ساری ہے اور کل جو ہمارا گفتگو کا موضوع تھا وہ ایک گھرانے کے حوالے سے تھا کہ مثالی معاشرہ جو ہے یہ افراد سے بنتا ہے اور مثالی معاشرہ بنانے کے لیے مثالی گھرانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے اور گھرانا مثالی اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہاں پر بسنے والے لوگ بھی مثالی ہوں گے شوہر ایک مثالی گھرانے کے لیے مثالی فرق حق اور آج جس کی شب ہے وہ گھر ہے ہی پورے کا پورا مثالی اس کے گھر کا فرد فرد مثالی اس کے گھر کا ذرا ذرہ مثالی اس کے گھر کا لمحہ لمحہ مثالی اس گھر کی صبحوں مثالی اس گھر کی دوپہر مثالی اس گھر کی شام مثالی تو اس کے لیے اعلیٰ تو لکھتے ہیں پڑھیں کیا بات, کیا بات رضا اس چننی کرم کی کیا بات اس چمنی کرم لس جی آجمہ میں حسن مشتبہ سید سردار وہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر جس نے سواری کی آکا اللہ، اللہ، اللہ، اللہ اللہ، اللہ فرمائے کہ سوار نہیں دیکھتے سوار کیسا ہے کیسے پیارے پیارے ہیں سبحان اللہ راکفاع راکیب دوش مصطفیٰ اور وہ ذات وہ شخصیت کیا مطلب راکیب دوش مصطفیٰ کا مانا کیا ہے یہ بھی تو بتائے نا لوگ سوچتے ہوں گے بھائی یہ راکیب دوش اس کا مانا کیا ہے راکیب کہتے ہیں سوار دوش کہتے ہیں مبارک ہو جی جی یعنی سرکار کے کندھا مبارک اللہ اللہ اللہ راقی بے دوش مصطفیٰ جس سے سرکار صد اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھائے مبارک پر شانو مبارک پر سواری کی ہوئے اس میں یہ حدیث ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ کا شا... شانۂ اقدس اے شانہ شانۂ اپنے کندھے مبارک پر سوار کیے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے عرض کی صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ نانا حسن ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انہیں جواب دے رہے ہیں حق حق حق وہ سرکار کی تعریف بالکل کر رہے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواز شہ مبارک حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف کی صحابی نے سرکار کی نعت پڑھی سرکار نے اپنے شہزادی کی منقبت اشافر فرمائی تعریف کی ما شاء اللہ. اللہ تعالی علی محمد یہی اسی انداز کو لینے کی جو ابھی آپ نے بتایا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عظمت ان کے شرف اور ان کے مقام و مرتبے کی یہ کیسی واضح دلیل ہے یہ جو روایت آپ نے ہمیں سنائی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اور آج اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو حضور علیہسلاسلام کا مبارک انداز تھا یہ انداز ہمارے معاشرے میں کس طرح آئے اور پھر اس کے سمراج جو ہے وہ کیا ملیں گے اصل میں میں نے کل بھی عرض کی تھی اور آج بھی اور انشاءاللہ یہ عرض کرتے رہیں گے کہ ہمارے ہاں نبی رحمت شفی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے مطالعے کی کمی جو ہے نا میں کہتا ہوں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی یعنی ایک نانا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے تو نانا حسنین کریمین میں حق، حق وہ کردار موجود ہے اگر ایک والد چاہتا ہے کہ میرا کیا کردار ہونا چاہیے تو بابا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ وہ چیز موجود ہے اللہ تو اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہے تو سکتا ہے اور اس کے لیے میں شروع سے جب سے ہمارے سلسلے شروع ہیں جی تب سے لے کر اب تک میں عرض کرتا ہی چلا رہا ہوں جی کہ ہماری اسکول کالج یا یونیورسٹیز کے نصاب کو اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کے اندر نے رسول کا لکھا ہوا سبحان سیرت سبحان مصطفیٰ, مصطفی سبحان کا معاملہ اس کو بالکل داخل کیا جائے یہ میری تمام عاشقان رسول سے تمام مسلمانوں سے مدنی نتیجہ ہے کہ لکھنے والا بھی عاشق کے رسول ہو اور مطلب پڑھانے والا بھی آشی کا رسول ہو عاشق کے صاحبہ ہو عاشق کے اہل بیت ہو تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک وادلہ اور پھر دیکھیں کیسے عشق و محبت کے اس میں وہ آپ کو ایک سے ایک انشاءاللہ مدنی پھول کھلتے نظر آئیں گے ہمارے معلومات کا یہ حال ہے کہ میں کتاب میں پڑھا تھا ایک ٹیچر <تصفح> نے اس کو جذبہ ہوا ہوگا کہ چلو بچوں سے پوچھو اسٹوڈنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے کالج کے اسٹوڈنٹ سے اس سو سوال کیا کہ چلو آج ایک بڑی آسان کا سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے بڑا آسان کا سوال کرتا ہوں یہ بتائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی شہزادی کا نام کیا تھا بیٹی کا نام کیا تھا اب آپ یقین مانے اس کلاس کے اندر بیٹی کا نام ہی نہیں پتا اللہ اباب آب کیا نام دیا کس نے کیا نام میں وہ نام ہی میں نہیں لیتا تو یہ جو صورتحال ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں آج بھی عرض کرتا ہوں اگر کوئی ایسے درد مند اور اہل جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے اگر ایسے لوگ سن رہے ہوں تو ان سے مدنی انتجا ہے کہ وہ نصاب میں اسکول کے نصاب میں ایسی کتاب کو شامل کریں جس میں سرکار دو جان صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت کا بیان ہو ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ سیرت پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یا قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مضامینوں کتابوں کا اجرا تو ہوتا ہے پہلے دن سے ہم بھی دیکھتے آ رہے بناتے رہے انہی کلاسوں سے ان ترکیبوں سے گزر گزر کر ہی ہم آگے بڑھیں ایک بدنی پھول آپ کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پہنچے اور بالخصوص وہ جو ذمہ داران کی طرف پہنچے کہ ایکچولی ایک چیز کو ترجیحی طور پر شامل کیا جائے اس کی ضرورت کو صرف یعنی پیپر کو پاس کرنے کی ضرورت نہ ہو وہ مقصد کا حصول ہو وہ اعتقاد کی وہ حسن اعتقاد کی وہ عقیدوں کی درستی کی وہ ایمان کی پختگی کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کا مزاج یہ ترجیح اگر ہمارے اندر پیدا ہو جانا تو اصل بات لگے مثالی معاشرہ بنے گا تب جب اس معاشرے کے تمام تر طبقات اور شعبوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک اترے گی اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا باتیں ہو سکتی ہیں تبصرے ہو سکتے ہیں لیکچر ہو سکتے ہیں پریکٹیکل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا ہو جائیں گی بڑے بڑے سیمینار ہو جائیں گے جی بڑی پیاری رکن شدہ بھی فرما رہے ہیں ایک چیز جو ہے وہ سوچ دیکھنے میں آئی کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو یا جو لیٹری آدمی تھا جو بھی بچہ تھا خاندان سے نسبی تعلق تھا اس کو جو ہے وہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا تو اب جو ہے وہ گھر میں کسی نے کہا کہ یہ لوگ باہر دیکھیں گے تو کیا بولیں گے یہ بھی تو ایک نظام بنتا ہے جیسے اس نے تو یہ ذہن میں رکھا کہ حضور نے اپنے کندھے مبارک پر جو ہے اپنے نمازے کو بٹھایا اس نے بچے کو اٹھایا جو ہے وہ اپنے کندھے پر بٹھایا اور گھر میں کسی نے کہا باہر دیکھو لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا بولیں گے ادھر تو مطلب یہ تو یہ تو آپ کا ایسا نظریہ پتہ نہیں کس کا نظریہ کوٹ کر رہے ہیں یہاں تو مطلب کہ گھر میں اگر چھوٹے سے بچے اگر کندھے پر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ تو وہ چار وہ ہاتھوں پر اسے گٹنوں پر تو نانا اور دادا چلتے ہیں وہ باپ چلتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے لوگ تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں اچھا ہمارے یہاں محبت اور, محبت جی اور پیار نی نی کا وہ انداز ہے نہیں جو ہونا چاہیے وہ پیار محبت کا انداز ہے نہیں وہ محبت اور پیار و شفقت کا انداز ہے نہیں جو ہونا چاہیے آج بھی ایسے نانا دادا ہیں جو اپنے نوازوں سے اپنے پوتوں سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں مگر یہاں صرف پیار و محبت نہیں ہے نا یہاں تو تربیت بھی تو ہے نا ماشاء اللہ بڑی پیاری بات آپ نے کہ تربیت یہی ہم جو تعلیمی اداروں کے متعلق بات کرتے ہیں چاہ رہے تھے تھوڑا اس کو کنٹینیو کیا جائے دی. کیونکہ قبلہ خدلا ما ماشاء اللہ اجدن پہلے دن سے ہی ہم سب کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں اسکول کے نصاب اسکول کے نظام اسکول کی ترجیحات پر اسکول سے مراد سیکھنے کا جو بھی ادارہ ہے اب وہ انڈر ٹو ڈے ہائر اسٹڈیز کے لیے ہم جائیں گے تو یونیورسٹی بن جائے گا اور کالج بن جائے گا اور پھر ابراڈ بھی لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے واسطے مگر سیکھنے کے جتنے ادارے ہیں وہاں پر تربیت کا رجحان یعنی یہی اسلامیات کی بات ہو رہی ہے یہ جو ہی کتابوں کی ترکیب ہوتی ہے کیونکہ اسے بحیثیت ایک مضمون کے لیا جاتا ہے اور پھر واقعی پڑھانے والوں کے اپنے مزاج تو جو ہوں گے اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان طلباء کی تربیت کا انداز کس قدر ہے کہ وہی اسلامیات وہی اللہ رسول کی بات وہی اہل بیت و صحاب کی بات وہی قرآن پاک کی ترکیبات قرآن پاک کی آیات جس قدر ترکیبیں ہیں ایسا وہی مضمون میں تو شامل ہیں نا مگر ان کو بارہ مہینے تک یا چھ مہینے تک یا جو بھی ہمارے کیریکولم ڈیز بنتے ہیں اکیڈمک ڈیز بنتے ہیں ان میں جو پڑھایا گیا اب وہی بچہ انہی اسکول میں انہی ترکیبوں میں وہی اسلامیات کی کتاب کے پیپر کو دینے کے لیے ایک تو کاپی حرام اور پھر اس پر نہلے پر دہلا یہ کہ وہ انہی مقدس اوراق کو وجود کے ان ان حصوں میں یہاں تک کہ موزوں میں معذ اللہ یہاں تک کے جوتوں میں رکھ کر بھی پیپر کو پاس کرنے کے سے آ جاتا ہے اب یہ یہ, یہ، وہ اکیڈمک ڈیز جو 180 ڈیز بنے یا 200 ڈیز بنے ان میں وہ اسلامیات پڑھی گئی مگر پڑھانے والوں کا رجحان اور پڑھنے والوں کا رجحان ان میں ترجیحات کا تعین ان کی تربیت کا کس قدر توجہ دیکھیے میتھمیٹکس بھی پڑھانا ہے سائنس بھی پڑھانا ہے دیگر چیزیں جو اسکول میں پڑھانی ہوتی ہیں میرا خیال ہے ان کے ٹیچر کے اپوائنٹمنٹ میں جتنا ان کا پروفیشنلزم چیک کیا جاتا ہوگا میں بھی اسلامیات پڑھانے کے اس پر اتنا پڑھانے والے کا پروفیشنلزم اور اس کی جو گفتگو اور اس کا اندازہ شاید چیک نہ کیا جاتا ہو یہ بھی ممکن ہے ممکن ہے کیونکہ اسلامیہ کی تعلیم کو اس قدر جزوی اہمیت دی گئی ہے اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں مطلب جو جس طرح ہونی چاہیے ہیں, میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں علام عبد المصطفیٰ آزمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں سیرت مصطفیٰ عظیم کتاب ہے بہت جامع بھی ہے اور مختصر بھی ہے ایک ہی کتاب ہے اگر اس طرح کی کتاب بلکہ میں کہوں گا اگر یہی کتاب ہمارے نصاب کا بھی حصہ بنتی ہے تو کیا نقصان ہے سریس عربی ہے مکمد المجینہ نے شایا کی ہے بڑی پیاری کتاب لے ہے لے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ جو یہ تو حضرت امام حسن کا ذکر خیر اور انشاءاللہ مزید بھی یہ جاری و ساری رہے گا سلسلے کے اندر لیکن کل جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے ایک <coughs> مثالی شوہر کے حوالے سے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سلسلے میں ہم شوہر کو بھی لیں گے اور بیوی بی کو بھی جو ہے لیں گے تو آج ہماری کالس تھی جی اور جو سوالات تھی ہم نے اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرنا تھا جی اور اس کو بھی لے لیا جائے ضرور کال شامل کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نگرانی شورہ کی بار کا میں سوالرز یہ ہے کہ اگر بی, بی شوہر کے گھر والوں کے متعلق بولتی رہے والدین بھائی وغیرہ کے بارے میں بولے بھائی وغیرہ کوئی کام کریں تو اس کے اوپر غصہ کرے اور بھائی یا کوئی بھی گھر والے جو ہے شوہر کے گھر والے دعوت کریں تو کہے کہ آپ چلے جائیں میں نہیں چاہوں گی عید آ جائے تو عید پہ کہیں کہ آپ چلے جائیں میں عید پہ نہیں جاؤں گی میں اپنے عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کروں گی تو اس بارے میں شاطر مان دیجیے کہ شوہر کیا کرے سمجھایا سمجھانے پہ بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرے اس بارے میں جواب شاطر مان دیجیے اور جو ہے دعائیں مقفرت کی عرض ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں مقصرت سما دیے میرے, میرے لیے میرے والدین کے لیے جزاک اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے حالات جو ہے نا وہ راتوں رات تو خراب نہیں نہ ہوتے اگر اس کا ایسا مزاج ہے تو آپ نے سال بھر اس کے مزاج کو درست کرنے اور اس کے مزاج کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا آپ نے کوششیں کی پھر تھوڑا سا ان کے ساتھ آپ کے گھر والوں کے یعنی آپ سے مراد جو بھی سرحا کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کے سلوک کا بھی جائزہ لے لیا جائے جب وہ جاتی ہے تو اس کو بےزت کیا جاتا ہے وہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ناراوا سلوک کیا جاتا ہے تو ایسی صورت پہ اس کا دل نہیں کرے گا جانے گا تو ایک تو اس کو چیک کر لیا جائے رہی بات وہ اسلامی بہنوں کی جو اس طرح اٹکتی ہیں ان کا گھر کیسے چلے گا آپ کے لیے میرا خیال ہے یہ بات کافی ہے کہ آپ کے شوہر کی رضا کس میں ہے آپ کے شوہر کی خوشی کس میں ہے ہاں اگر وہاں پر بے پردگی ہے گناہ کا اندیشہ ہے اور گناہ جیسے کہ ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی دیور جیٹ کے اندر کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہوتا دیگر بھی چیزیں ہوتی جس میں پردے کا لحاظ نہیں ہوتا تو اسی صورت حال کے اندر تو شور کوئی چاہیے کہ وہ اسی جگہ اگر اس کو پڑتا ہے میں بھی بے پردگی میں مبتلا ہو جاؤں گا بد میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میں اپنے بچوں گھر والوں کو بھی بے پردگی سے نہیں بچا پاؤں گا تو اس کو نہ خود جانا چاہیے نا ان کو لے کے جانا چاہیے لیکن اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر آپ یعنی اسلامی بہن کو میں ارض کروں گا بیوی بی جو ہوتی ہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ دل بڑا رکھ کر موقع کی مناسبت سے ایک ترقی بنا لینی چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو مجھے اندازہ ہے کہ سمجھانا ہے جا. اب سمجھانے کا انداز عباد ہوگا جیانہ ہوتا ہے نا تو مطلب جد پر زد چڑھ رہی ہوتی ہے زد پر زد چڑھ رہی ہوتی ہے اور تو وہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میری کو بات سنی نہیں رہا ہے ارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کو اتنے مہینے ہوئے آپ نے میرے اس معاملے کو تو کوئی بھی آپ نے دھیان نہیں دیا میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا تو آپ نے کوئی ستے باپ کیا نہیں اب موقع جب آپ کا گھر پر آیا اب آپ کہہ رہے نہیں چلو تم کاٹا بھوکا خراب کرتی ہو تم ایونٹ خراب کرتی ہو تم دعوت خراب کرتی ہو تم خوشی کے موقع پیسہ کرتی ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے میں اس کی پذیرہ نہیں کر رہا لیکن اس کا تھوڑا سن لیں اچھا ایسا تو نہیں ہوتا نا گھر. مطلب کہ دو گھنٹے پہلے دعوت آ گئی ہوتی ہے دعوت عموماً دو تین دن پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں یا ادھر یا باہر کوئی ایسا موقع آنے والا ہے اپنے گھر میں آنے والا ہے تو ایسی صورت حال میں شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک طبیب کی حیثیت سے گھر میں وقت دے اور کس وقت کس طرح کا علاج کرنا ہے اس پر دھیان دے اس کے باوجود بھی اگر اس کی بات نہیں پوری ہو پا رہی تو تھوڑا سا تھوڑا سا ایزی کرے یعنی کھینچا کھینچ نہ کرے کھیچم کھاچ نہ کرے رسی کھینچتے رہیں گے ٹوٹ جائے گی ربڑ کھینچتے رہیں گے ٹوٹ جائے گا تھوڑا سا یوز کریں اور اس کو سوچنے کا موقع دیں مگر میں ان تمام گفتگو کے بعد اسلامی بہنوں سے یہ ضرور ارض کروں گا کہ آپ کا دل بڑا کرنا اور آپ کا برداشت کرنا اور آپ کا اس طرح کے مواقع کے اوپر بائکاٹ کر کے یا مطلب کہ چھوڑ چھاڑ کر نہ بیٹھ جانا یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے آپ کے گھر کے لیے بہتر ہے خود یہ فرد جو بیچارہ جس کو آپ شوہر کہتے ہیں یہ اس کو عزیز سے بچائیے یہ آپ کے سامنے بھی پرابلم میں ہے یہ اپنے ماں باپ کے سامنے پرابلم میں ہے یہ بھائی بہنوں کے سامنے پرابلم میں ہے تو براہ کرم اس کو اس طرح کے پرابلم سے بچائیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو مورلی سپورٹ کر لیں گی کہ ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں کرتا لیکن میں آپ کی خوشی کے لیے آپ کی رضا کے لیے شریعت کے تقاضے پورے کر کر اور وہاں شری تقاضے پورے کرتے ہوئے میں رہتی ہوں آپ کی رضا کے لیے تو آپ بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالی کی بارکات و کی امید نہیں رکھنی چاہیے رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے واقعی شریعت کے تقاضے پورے کیے اور شوہر کی رضا کے لیے وہ کام کیا ہے تو ان شاء آپ کو ثواب ملے گا اور بھرپور ثواب ملے گا ایک مشاہدہ یہ بھی ہے <تصفح> کہ سمتا میں ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں فیملیز میں ایک کیفیت یہ بھی بنتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا نا اور فار ایگزامپل کہ میرا آپ کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رائے ہو گیا اور میں بھی سنبھال کے بیٹھا ہوں اور آپ کو آئیڈیا ہی نہیں اس بات کا وہ کرتے کرتے کرتے کرتے واقعی جب کسی کی بیٹی کی شادی کا موقع یا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے نا تو بلاسٹ ہوتا ہے نا باقاعدہ اور اب تو جیسے وہ جو ایک شادی کی رونق کو کیفیت ہوتی ہے وہ اب وہ منانے کا پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے نا یہ بھی ایک مطلب کے انصر پایا جاتا ہے سر بھائی میں ذاتی طور پر عرض کروں میرے قریب وہ قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان کو میری طرف سے وصیت بھی ہے نصیحت بھی ہے کہ بیٹا کس کے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا جو بھی طرح کے میرے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کسی کا موقع خراب مت کرنا مگر شریعت کے تقاضے ماشاءاللہ اللہ غیر شہری طور پر یعنی اللہ کو ناراض کر کر اور مخلوق کو جب راضی کریں گے نا تو میں آپ کو روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے تو اللہ اسے ناراض ہوتا ہے مخلوق کو بھی اسے ناراض کر دیتا ہے اور جو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے نا اللہ راضی رہے تو اللہ کریم خود تو راضی ہوتا ہی ہے مگر مخلوق کو بھی اسے راضی کر دیتا ہے کیونکہ وہ خاتر ہے مطلع کے کل اس کے دستے قدرت میں وہ جس کا دل چاہے گا آپ کی طرف کر دے گا جس کا دل چاہے گا جس کا چاہے گا آپ کی طرف سے دل پھیر دے گا تو ان چیزوں کو ضرور ملوث رکھا کریں اور مہربانی کریں ایسے موقع پر خوشی کے موقع پر یا کسی سے غم کے موقع پر ایسے خالی کہاج اس کو ہمارا ہوتا پنگا ڈال دینا خالی کہ پخرا ڈال دینا اور اس کے یہاں جا کر مطلب کہ اس کی خوشی کے موقع کو بالکل وہ لڑائی جھگڑوں میں ڈال دینا اور وہ کچھ نہ کوئی سی بات کر دینا کہ اس کی وہ ساری کی ساری جو خوشیاں ہیں اس کا ملیامت کر دیتے ہو آپ کیا ہوگا ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں موقع کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ابھی تو موقع ملا ہے پھٹتے ہیں ابھی تو نہیں وہ رکھتے ہیں اس کی بھی بیٹی آئے گی اس کی بیٹی کا ٹائم لگا نا پھر میں دیکھوں گا کیا دیکھیں گے یار کیا دیکھیں گے کسی کا کسی کو پریشان کر کے اس کا موقع خراب کر کے آپ کون سا بھلا پالو یہاں ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے یہ کہتے ہیں برائے مہربانی رہنمائی کریں کہ شوہر بچارا کیا کرے ماں کے پاس جاؤ تو ماں بیوی کی برائی کرتی ہے بیوی کے پاس جاؤ تو ماں کی برائی کرتی ہے شوہر کیا کرے اس میں صبر کریں گھر میں فیضان سنت کا در شروع کریں گیبت کی تباہ کاریوں کا در شروع کرے کے کی طب کا در شروع کریں اور اعتدال کا ماحول بنا کر رکھیں ماں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کریں جو بیٹے کا ماں کے ساتھ ہونا چاہیے وہاں ماں کے حقوق کی کو بھی بچا لائے اور ماں کے حقوق کی بجاوری میں ایسا نہ کریں کہ بیوی کے حقوق کی وہ اس کی حق تلفی ہوتی رہے ایسے آزمائشیں کئی گھروں میں ہوتی ہیں کہ وہ ماں کو منہ دیتا ہے تو بیوی بگڑتی ہے بیوی کو منہ دیتا ہے تو ماں بگڑتی ہے یہاں میں ان ماں اور بیوی کو سمجھانا چاہتا ہوں جو ان کی جو گھر کی عورتیں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اس بےچارے مطلب کہ آدمی کو بالکل ختم ہو گیا وہ پتا پر ایسے آدمی نہ کام کے رہتے نہ کاج کے رہتے بیماریاں ہو جاتی ہیں بلڈ پریشر ہو, ہو جاتا ہے شوگر ہو جاتا ہے طرح طرح کے امراض لگ جاتے ہیں نہ وہ ترقی کر پاتا کچھ بھی نہیں کر پاتا اور پھر آخر کا گھر ٹوٹتا ہے اس میں ایسا نہ کریں آپ دل برا رکھیں ایسی بھی مائیں ملیں گی آپ کو کہ ان کو بہو, بہو سے تکلیف بھی ہوتی ہے بیٹے سے بھی تکلیف ہوتی ہے مگر کمال ہوتی ہیں وہ عورتیں کمال ہے کہ کبھی بیٹے سے اس کی تکلیف یا بہو کی تکلیف کا تذکرہ کرن ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب جو مقدر تھا ہو گیا ہے ہو رہا ہے صبر کرتی ہیں بیٹے کو کبھی کبھی پیار محبت سے کوئی اس طرح اپنے قریب لینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اول تاخر بہو کے متعلق یہ کلام نہیں کرتی کیونکہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کا گھر ٹوٹ جائے گا بیٹے کا گھر مطلب کہ دکھوں میں بدل جائے گا وہ واقعی طور پر بیٹے سے محبت کرتی ہیں ان کو اپنی خوشی پیاری نہیں ہوتی جن ماؤں کو اپنی خوشیوں کا زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ بیٹے کا گھر ٹوٹتا ہے تو کوئی پتہ ہے کہ جب آپ شکایتیں کریں گی جب آپ فائلیں کھولیں گی تو اس نے جا کر کچھ تو ریئیکشن دینا ہے نا وہ ریكشن اس کا گھر خراب ہوگا کیونکہ سامنے والی بھی تو منہ میں زبان ركھتی آپ گونگی تو لائی نہیں ہو چیک كا كے کر لائی ہو آپ تو چلا كے لائی ہو نا بیٹا ذرا چل کے دکھانا لنگڑی لولی تو نہیں ہے ذرا بول کے دکھانا گونگی تو نہیں ہے جب آپ اس کو دیکھنے گئی تھی تو اس كی زبان بھی دیكھی تھی اس كی آواز بھی دیکھی تھی اس چلنا بھی دیکھا تھا اس کا سب کچھ دیکھا تھا جب لے کر آ تو گوں گی تو ویسے ہی نہیں لائی ہو گھر کے اندر جب آپ بولو گی کہ میں بیٹے کو کچھ بولوں تو وہ جا کر بولے گی تو وہ بولے گی جی آپ کی امی صحیح کہتی ہے میں نے واقعی زیادتی کی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کرے وہ ایسا کیسا کرے گی اس کے ہم تبکو رکھتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اگر ساس کی غلطی ہو اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے صبر کرے کیوں اس کو آنے والے کو ٹینشن دے رہے ہیں ہاں جہاں پر واقعی ایسا لگتا ہے کہ بات کرنی یا سمجھانی تو اس کا موقع محل ہوتا ہے انداز ہوتا ہے اور اس پیارے انداز سے بات کی جائے کہ گھر بھی نہ ٹوٹے اور اس کی صورت بھی نکل آئے اب ایسے تو تربیت لینی پڑے گی لیکن تربیت کی ایک بہت مشکل ہے یہاں ایک اور سوال ہے ہمارے پاس ملتان شریف سے ہے نام مینشن نہیں کروں گا سوال یہ ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر میری بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دے دو میں کیا کروں غلط کرتی ہے وہ یہ اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں میں طلاق کا حقیقہ نہیں رکھا یہ اتنی جذباتی اور اتنی مطلب کہ وہ جلد فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے ہاتھوں میں اگر طلاق کا اختیار ہوتا تو زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہوتے یہ مرد کی بردباری ہے یہ مرد کی سمجھداری ہے کہ جو اپنے گھر کو بچا کر چل رہا ہوتا ہے جہاں ہے لادام لوگ کی بھی کبھی نہیں اور جو خلا مانگتی ہے نا بلا اجازت شرعی خلا مانگتی ہے ان کے لیے تو باقاعدہ وعید ہیں ان سے جنتی خوشبو سے محروم کرنے کی وعید ہے جو بلا اجازت شرعی اپنے شور سے خلا مانگتی ہے علیحدگی مانگتی ہیں تو ایسا نہیں ہاں اب شوہر مثال کے طور پر دیکھیے جب ایسا ہونا کہ نہیں بن رہی ہے تب بھی طلاق کی بات نہ کیا کریں بھائی خاندان کے دو لوگ ہیں خاندان کے دو لوگ ہیں قرآن نے یہ باقاعدہ ہمیں تربیت دی ہے کہ دونوں کے مطلب کچھ سمجھدار لوگ جمع کیے جائیں اور وہ ان دونوں کے درمیان محبت پیار و سلو صفائی کا کوئی معاملہ کریں اللہ تعالیٰ دل ملا دیتا ہے ایسا کرے یہ علیحدگی کی بات نہ کیا کرے مطلب یہ فیل درست نہیں ہے ٹھیک ہے کال کو شامل کرتے ہیں میسجز کی بھی بھرمار ہے میسجز کالز کو انشاءاللہ شاء اعتدال کے ساتھ لے کر چلیں گے جی کالفر ورحمت ورحمت ورحمت ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جمعرہ مدینہ کرا سے بات کر رہی ہوں نگرانی شدہ آج کا سنسلہ بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ سے مجنی التجا ہے کہ آپ سے ایک سنسلہ مثالی بچوں کا بھی کیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو بھائی ایک سلسلہ مثالی بچوں کا اللہ ضرور سوبان بھائی کریں مثالی مدنی منہ <laughs> مثالی مدنی منیا کون سا ہونا چاہیے مثالیں مدنی منی ہونا چاہیے مثالی مدنی منا مثالی مدنی منا چلے بھائی مثالی مدنی منا اپنا ہی بات اپنی بات کرے گا نا ٹھیک ہے چلے پل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد اقبال تاریخ مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں عمران بھائی جو آپ کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اللہ بہت بہترین آپ کی جو بھی جتنی بھی باتیں ہیں دل کو لگتی ہیں اللہ پاپ آپ کو سخ صحت تندرستی دے یہ سب میرے اہل سنت کا فیضان ہے مدنی چینل کی برکتیں اللہ آپ کو مزید ترقی دے میرے خیال میں جو آپ کا موضوع ہے اور جو جس طرح کی آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ نہ ہی کوئی میاں کی سائڈ کی ہے نہ ہی کوئی بیوی کی سائڈ کی ہے آپ تو میرے خیال میں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا تو کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہے آپ مرد کی سائڈ لے رہے ہیں اور یہ عورت کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ آپ عورت کی سائڈ لے رہے ہیں مردوں کی سائڈ نہیں لے رہے تو آپ یہ ایک ارشاد فرما دیں کہ آج کل کے بچے تقریباً اس طرح کے ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو یہ چاہیے کہ اگر ماں مثال کے طور پہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے یا باپ سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو بچوں کو اس طرح کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تو بس یہ ماں کی مانیں گے یا پھر ہم تو باپ کی ہی مانیں گے یعنی بچوں کو جو ذہن میں آتا ہے تو وہ ان کی سائڈ لے لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ اشار جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے حصہ و بھی کی اور ہمت بھی بڑھائی ہے اور اللہ. میں واقعی کسی ایک کی سائیڈ لینے کا میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں ہوتا یا تو گھر میں ایک مظلوم ہوتا ہے تو تھوڑا ظالم ہوتا ہے یا دونوں مظلوم ہوتے ہیں یا واقعی میں بتاؤں تو دونوں ظالم ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو اب جس میں جو کمزوری اور خرابی ہے وہ اپنے اوپر لے اور جو بہتر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بہتری دے اس کے گھر میں اور محبت اور پیار و اتفاق اتھا کرے جو بات آپ نے فرمائی نا پہلی بات تو میں ان دونوں بڑوں کو یہ کہوں گا کہ کیسا ہی ماحول ہو جائے کبھی بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ماں نہ بولیں بچے کو موقع نہ دیں کہ وہ کھیلنے کی سیچویشن میں آ جائے تو ورنہ جب دو... یہ بچہ بھی دیکھتے ہیں نا بچے بھی آج کل بڑے سمارٹ ہو گئے سیاڑے ہو گئے نا یہ بھی دیکھتے نا کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جن ان کو پتا ہے کہ کس سے کیا کام نکلوانا ہے فلاں جگہ جانا ہے تو ماہ آجاد دے گی پیسے چاہیے تو ابو ان سے مل جائیں گے دو منٹ بیٹھیں گے ابو نے ابو کے بعد بیٹھ کر تھوڑی امی کی قیمت سن لیں گے بدکسمتی کے ساتھ تو ابو نے چیز سے پیسے نکال کے دے دینا جی ابو بس آپ تو بس آپ او آپ جتنا صبر کرو ہم تو دیکھ رہے ہیں ابو کا تو مطلب سوا سیر خون بڑھ گیا اور انامہ اعمال نے پتہ نہیں کتنی قیمتوں کا گناہ گیا اور باہو جیب باہو سے باہو پیسے بھی نکل کے بچہ پیسہ لے کر ربو چکر ہو گیا باہر سیلی پہ جا کر ہو گا میرا باپ بھی ایسا مطلب کہ لٹو ہے اس کو جیسے گھما گھوم جاتا ہے ایسا کیا ہے, ہے, ہے ابو مگر ماموں ہاں اچھا پھر وہ کبھی اس کو دوسرا کام کرنا ہے تو وہ امی کے پاس بیٹھ جائیں گے تو امی بولے گی بس تیرے ابو تو امی بس امی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کو اور ہمت دے صبر دے ایسے شخص کے ساتھ آپ گزارا کر رہی ہو آپ تو آپ ہو تو تھوڑی دیر کے امی کو لگے گا کہ میرے ساتھ ایسا امی ہم وہاں چلے جائیں ہاں ہاں بیٹا جاؤ جاؤ جاؤ دو باہر نکل کے بولیں گے امی بھی بن گئی مامی کیا بنے گی ماما بن گیا تو وہ یہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ جو یہ جو بڑے ہو نا سمجھداری سے کام لیں اگر نہیں بنتی تو بچوں کے سامنے اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تو کہتا ہوں کمرہ بند کر کے بھی اگر کوئی اختلافی بات کرنی ہے نا تبھی اتنی آوازیں کریں کہ کمرے کے باہر نہ نکلے ہوتے ہیں دیکھے جب جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ آوازیں ہوتی ہیں دو سگے بھائیوں میں بھی نہ اتفاقی ہوتی ہے دو سگی بہنوں میں نہ اتفاقی ہوتی ہے ایک بھائی اور ایک بہن سگے ہوتے ہیں ایک ہی خون کے ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تب میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے اور مطلب یہ چیزیں ہوتی ہے یہ چلتا رہتا ہے گھر کے اندر یہ تو دونوں ہیں ہی الگ, الگ الگ گھر کے اور خاندان کے عورت کسی اور گھر خاندان سے کسی اور گھر خاندان کا ہے تو ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی بھی نہیں بھی ہوگی کچھ مزاج ملے گا کچھ مزاج نہیں ملے گا تو یہ چیزیں ہوں گی اگر ایسی ہے تو بچوں کے سامنے کبھی تماشا مت کیا کریں اور یہ بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو نقصان دے گا رہی بات ان بچوں کی جو اپنے ماں باپ کی ان حرکتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ اس بلے والدین میں کتنا اختلاف ہے آپ پر جو ماں کے اور والد کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہوتے آپ نے ماں کی وہی عزت و تعظیم کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا اور والد کی وہی عزت و تعظیم کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو ارشاد ہوا ہے حتیٰ کہ اگر دونوں میں جدائی بھی ہو گئی نا اللہ نہ کرے اور ماں کہتی ہے نا باپ سے مت مل ماں کی بات نہیں مانی جائے گی باپ کہتا ہے ماں سے مت مل تو باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ اب میاد بھی, بھی نہ رہے اگر اللہ نہ کرے دونوں میں جدائی ہو گئی طلاق ہو گئی اب یہ میاں بیوی نہ رہے لیکن آپ کے ماں باپ تو ہیں نا وہ باپ تو ختم نہیں ہو سکتا وہ ماں تو ختم نہیں ہو سکتی تو وہ جو آپ پر جو حقوق ہے ماں باپ کے وہ تو آپ کے پاس باقی ہی رہیں گے اور آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کا دل ملا دے اس کو تماشا نہ بنائے اس کو گیبتوں میں نہ لیں بیٹھ کر اس کو مطلب کہ انجوائے نہ کرے بدکسمت بد قسمت اولادے تو اس طرح ماں باپ کی اس طرح اختلاف کو وہ کرتی ہے اس لیے پہلی بات میں دونوں سے عرض کروں گا بڑوں سے کہ اس طرح اپنے گھر کو اختلاف کی نظر کر کے اپنا بھی بچوں کا مستبر بات نہ کریں کہیں اختلاف ہے تو چیخو پکار کرنے کے بجائے چیخ کر آپ کسی کو کس کو سمجھا رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھے سامنے تو بیٹھی ہوئی ہے سامنے تو بیٹھا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو کان سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے چیخو کی تو اس کی بات سمجھ میں آئے گی چیخنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے اللہ معاملہ فہمی نصیب فرمائے دو باتیں عرض کروں گا ارشاد ہوا عدیث پاک میں کہ جب تم کسی اچھے اخلاق کے نیک شخص کا رشتہ پاؤ تو اس کے ساتھ شادی کر دو آپ نے کیا شادی سے پہلے بیٹی کے لیے اچھے اخلاق اور نیک رشتہ ڈھونڈا لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی نیکی کو فوقیت دو کیا آپ نے شادی کرتے وقت جب لڑکی پسند کی تو کیا اس کی نیکی اور اس کی پرہیزگاری اس کا تقوی اور اس کی عبادت کو آپ نے فوقیت دی اگر آپ نے دونوں کو مکس کیا ہے اور دونوں کو فوکیت دی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے راستے کم دشوار ہوں گے میں نہیں کہتا کہ اس میں نہیں ہوتی ہو جاتی ہے مگر بہت کم دشوار ہوں گے کیونکہ دونوں میں کچھ نہ کچھ خوف خدا تو ہوگا ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کا کوئی تو جذبہ ہوگا تو پلیز اس کو بھی دیکھیں کہ نکاح جو ہوا نا وہ دونوں ہیں کون اگر یہ دونوں خوف خدا سے آ رہی ہیں اور دونوں شریعت اور حقوق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو شاید معاملہ اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ سلجھ نہ سکے کال جی ہے جیسے میسج جی جی ہے ایک پہلو اصل میں میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت ہے کہ ماشاءاللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین یہی تعلیمات اسلامیہ بھی ہے کہ رشتہ کرتے وقت دونوں کی نیکی دیکھی جائے دونوں ایک دوسرے کی نیکی وہ دیکھیں اچھا نکی کا ایک انصر عبادت ہے نا عبادت تو ماشاء اللہ وہ نمازی ہے اور رمادان کے روزے رکھنے والی ہے صاحب سروت ہے تو زکوات بھی ادا کرنے والی ہے ماشاء اللہ حاجی صاحب بھی ہیں حاجن بھی ہے وہ سب معاملہ فہمی نہیں آ پاتی ہے یہ معاملہ فہمی کہاں سے سیکھی اللہ بھی آپ نے یہ موزوں لیا تھا تر بھائی دیکھیے ایک چیزیں آنا ہی بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں بیس اچھی ہونی چاہیے دیکھیے زمین اچھی فصل اچھی ملے اور آپ بیس دیکھ لیں کہ بیس میں اس کی نیکی پرہز ہے اس کا مطلب وہ دین اسلام شریعت کو سمجھنے والے ہیں تو ان کو یہ آگے کی چیزیں بھی سمجھنا سیکھنا آسان ہو جائے گا ورنہ وہ اگنور کریں گے وہ ڈینائی کریں گے اہمیت اور اہمیت ہی نہیں دیں گے تو اس میں پھر مطلب مسائل پیدا ہوں گے تو بیس کیونکہ جب انسان کے تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا تو وہ سینسیبل ہوتا ہے اپنی آخرت کے لیے جو سنسر ہے نا وہ آپ کے لیے بھی سنسئر کی میں اپنے لیے سنسر ہوں کہ مجھے میری قبر آخرت بھی تو بہتر بنانی بنا گا ٹھیک ہے نا اب دیکھیے اس میں ایک شخص ودین اے نائٹ مطلب ایک رات کے اندر لڑکے سے شوہر بن جاتا ہے وہ لڑکی سے بیوی بن جاتی ہے بیٹی سے بیوی بنتی ہے وہ بیٹے سے شوہر بنتا ہے اب ایز اے شوہر اور ایز اے بیوی ان دونوں کی رسپانسبلٹی ایک رات کے اندر اندر ہی چینج ہو گئی ڈیزیگنیشن چینج ہو گئی ڈیفینےٹلی ان کو سمجھنا ہے کہ اب ہماری دونوں کی رسپانسبلٹی اور مطلب کہ جو وے آف تھنکنگ ہے اس سے ڈیفینے چینج ہونا جی اچھا پھر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالی خوشیاں نصیب کرے تو سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر ہی عموماً وہ دونوں جو بیٹے سے ایک شوہر بنا تھا وہ بیٹی سے بیوی بنی تھی وہ شوہر سے باپ بنے گا اور وہ بیوی سے ماں بنے گی اچھا یہ بھی جو ڈلیوری جب ہو گئی تو اس کو لوگ کہتے ہیں ارے ابا بن گئے دو بولتے اب بھی بن گئے تو وہ بھی مطلب کہ وہ تو اب اس نے ڈیفینےٹلی اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میں اب باپ ہوں اب میں نے باپ بن کے سوچنا ہے تو اس کا ایک سوچنے کی جو اس کی منزل ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے پھر یہی باپ آگے جا کر دو بچوں کا باپ بنتا ہے تین بچوں کا باپ بنتا ہے کا ہو جاتا ہے پھر آگے جا کر پھر وہ سسر بنتا ہے تو اچھا وہی شخص ہے نا سسر بنتا ہے اب اس کو پتہ ہے کہ سسر تو ویسے بزرگی کا نام ہو جاتا ہے سسر صاحب ہو گئے تو یہ ہو جاتا ہے پھر سسر کے ساتھ سسر بنتا ہے یا ساس بنتی ہے تو اس کے ساتھ آگے جا تو نانا بنتا ہے یا دادا بنتا ہے پھر وہ نانا دادا اللہ اور اس کو سنتوں بری اور آفیتوں بری طبیل زندگی نے صرف فرمائے تو بعدوں کا پر نانا بن جاتا ہے پر دادا بن جاتا ہے تو یہ جیسے جیسے اس کے نام کے ساتھ یہ ڈیزیگنیشن اس کا بنتا جائے گا لگے تو اس کی اس کی بردباری, اس کی بردباری اور اس کی سوچ میں اس کو اضافہ لاگ وہ اپنی, اپنی عمر نہیں دیکھے ام گا اب وہ یہ دیکھے ام گا کہ میری اسٹیٹس کیا ہے تو اس کے مطابق پھر وہ فیصلے کرے گا اور اٹومیٹیکلی قدرتی طور پر بھی ایک احساس دل میں پیدا ہوتا بھی جس کے جس کے چراغ میں تیل ہی نہ ہو اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں وہ چراغ کہاں سے جب احساس کا تیل جب تک چراغ میں ہے نا انشاءاللہ روشنی کی امید موجود ہے مدینہ مدینہ اللہ اللہ مرحبا, مرحبا, اللہ مرحبا, اللہ مرحبا مرحبا کیا بیاری بار کی میسج بہت زبردست ہے پہلے کال لیتے ہیں پھر میسج طرف آتے ہیں کتنی دیر کے بعد بولا جی علیکم ورحمت علیکم السلام ورحمت علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایک مثال دے رہے ہیں ہمارے سر کے تاج ہم ان کے خواب بھی نہیں بٹ یہاں ارض یہ کہ آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ سامنے سے جواب اتنا تیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی بولو تو ون شارٹ آپ کو ایسا جواب آئے گا کہ آدمی بولے گا میں یار میں بات بھی کیا کروں اس کا آپ مجھے بتائیں کیا حل ہے حل تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب شادی کرنے چلے تھے جس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آدمی جب شادی کرتا ہے تو جیسے جس کو بیج بونا ہے تو پہلے وہ زمین کا انتخاب کرتا ہے تو پھر بیج بوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہی سوچنا چاہیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے شادی کرتے وقت کیا شریعت اور اسلام کے ان ارشادات اور تعلیمات کو سامنے رکھا کہ وہ رکھا تو آگے انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی آپ کو ملے گا بیسی غلط تھی اگر بیسی غلط تھی تو ڈیفینے جب ٹیڑی بنیادوں پر جب عمارت کھڑی کریں گے تو آگے جا کے اسے ٹیڑھی رہنی اللہ ہے سیدھی نہیں رہنی اللہ اللہ تو اوبل تو یہ اب چلو آپ بولو گے کہ, کہ یار تم کیوں کو شرمندہ کرتے جب جو کہتے ہیں تو جو ہونا تو ہوگا یار تو ہونا تو ہوگا اب شوہر کا کام ہے کہ وہ ان کی تربیت کرے طبیعت تربیت سے بنتی ہے تربیت کرے وہ مطلب صرف یہ کہ میں شوہر ہوں میری بات مانو میں شوہر ہوں میری بات مانو تو وہ اپنی صرف وہ حاکمیت کا ڈنڈا لے کر بیٹھا رہے گا تو رعایا جو ہے نا وہ باقی بھی ہو سکتی हुँ. ہے ٹھیک ہے کو ریایہ امام مفتی احمد یا خان علیہ رحما فرماتے ہیں رعایا کو رعایا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ آپ کی ریایہ ہے تو اس کو تھوڑا سا نرمیز ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کموں میں چالیس عرص چالیس سال تک آپ اقتدار پہ رہے نا مختلف انداز پر مختلف جگہوں پر تو کسی نے آپ کو کی کہ آپ اتنا عرصہ اپنے اقتدار پر رہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ نے اتنا بڑا وہ عرصہ گزارا اور بادشاہ بھی رہے وغیرہ تو یہ کیسے ہو گیا تھا فرماتے آپ نے پڑا حکیمنا متنی پور کیا میرے پاس ایک رسی ہے میرے پاس ایک رسی ہے اس کا ایک سرا میری ریا کے پاس ایک سرا میرے پاس ہے جب رعایت کھینچتی ہے تو میں رسی چھوڑا چھوڑتا ہوں, چھوڑتا ہوں تو, تو, تو یہ کھینچے پھر پھر آہستہ آہستہ ہمیں رسی کھینچنا شروع کر دیتا ہوں تو میں اس طرح وہ اپنا وقت میں نے گزارا ہے دیکھیں شوہر حکمت و دانائی سے کام لے اور اپنی عورت کو وہ سمجھائے اس کو نیکیوں بھرے سنتوں بھرے مدنی ماحول کی طرف بھیجے تاکہ اس کو احساس پیدا ہو اور اس کی بد اخلاقی تمیزی پر وہ مطلب کہ اپنے اندر ایک احساس اس کے سامنے رکھے آپ بولو گے میں چپ ہو گیا آپ چپ ہو جائے اس کو احساس ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ چپ ہو اس کو احساس ہوگا آپ کی آنکھوں سے تکلیف کی وجہ جب آنسو نکلیں گے اس کو احساس ہوگا کہ میری زبان سے میرے شوہر کو میں نے تکلیف پہنچائی چاہیے اس کے آنسو نکلیں اس کو احساس ہوگا کہ آپ مت سامنے چلائیے آپ بیٹھ جائیے آپ مزلو بھی بنیں گے نا قیامت کے دن کی بھی تو باری آنے والی ہے اس اللہ تعالی ایسی تمام تر عورتوں کو ہدایت دے جو اپنے شوہر کے آگے بدتمیزی کرتی ہیں بد اخلاقی کرتی ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کرتی ہیں چکھتی ہیں چلاتی ہیں اززیت دیتی ہیں بعض عورتیں ہوتی ہیں جو واقعی اززیت دیتی ہیں اپنے مردوں کو بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض بد اخلاق عورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے بد اخلاق بدتمیز عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وقت سے پہلے مرد کو بورا کر دیتی ہے ایک بات تو واضح ہے نا کہ عورت پسلی سے بنی ہے اور ٹیڑی ہے فرمات اس کی کجی اس میں کجی ہے اور اس کے ٹیڑے پن سے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس میں عورتوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں شریعت مطالعہ کی بات کر رہا ہوں حدیث اور اس کی خلاص اس کے خلاصے اس کے مضامین کی بات کر رہا ہوں اور تو اس کے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کو سیدھا مت کرو یہ سیدھی نہیں ہوتی اس کا اس پہ رہے گا اسی سے فائدہ اٹھا لو اور طلاق کی طرف نہیں جانا جدائی کی طرف نہیں جانا تربیت کرتے رہیں سمجھاتے رہیں سکھاتے رہیں اس نے اخلاق کے تھا آپ کا اپنا کردار بھی دیکھ لیجئے گا جو اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے کردار کو بھی دیکھیں ان کی چیکو پکار کو دیکھیں ان کے ناجائز اور جائز قسم کی جو فرمائشوں کا انداز ہوتا ہے اس کا بھی اگر تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے تو بھی بہتر ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ ایک حکیمانہ انداز سے گھر کو چلانے کوشش کریں گے اور میری اسلامی بہنیں ایک بھائی بن کر میری ان تمام گھروں میں بیٹھی اسلامی بہنوں کو سمجھاتا ہوں جن کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ مہربانی کریں آپ اپنے گھر کو چلانے میں آپ کا سب سے اہم کردار آپ کی خاموشی ہوگی آپ کا صبر ہوگا آپ کا برداشت ہوگا ماشاء اللہ! آپ یہ تین چیزیں اختیار کر لیں اور اپنے چہرے پر ہلکی پھلکی موقع کی مناسبت سے مسکراہٹ رکھیں اور اپنے شوہر کی جو جائز خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کوشش کریں حدیثوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں اگر حدیثوں میں شوہر کے حقوق پڑھ لیے جائیں تو جیسے میں آپ کو اس کو ایک مثال سے عرض کروں جو فتح و میں آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے آکر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شوہر کے حقوق دریافت کی ہے تو عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علی وسلم سے حقوق سننے کے بعد وہ یہ وہ یہ کہتی ہیں میں اب شادی نہیں کروں گی کیونکہ ہمیں طاقت ہی نہیں رکھتے کہ میں شور کا قدا کر اللہ دیکھیے شور کے حقوق ہیں اگرچہ عورتوں کے حقوق ہیں لیکن شور کے حقوق بڑے اعلی بیان کیے گئے اور اس میں بھی اسلام اور دین کی بڑی اعلیٰ تعلیم اور حکمتیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے ہم ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کسی ایک کی حاکمیت تو قبول تو کرنا پڑے گا نا کوئی بھی ادارے کا ایک نازیم ہوتا ہے کوئی بھی ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے کوئی بھی کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے کوئی بھی اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے گھر کا گھر ایک ادارہ ہے چار افراد تین افراد دس افراد دو افراد ایک ادارہ ہے اس ادارے کا ایک ناظم ہے ایک حاکم ہے اس کا نام شوہر ہے وہ مرد ہے اور رجال و قوا مون اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے اور اس کی اطاعت میں آنا چاہیے اور آپس میں محبت و پیار سے رہیں میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہوگی نہ میری بہنوں کو مرض کرو بےچاری خود بھی پریشان دکھی بوٹ پھول گیا آسو تو یہ یاد آ رہا ہے وہ یاد آ رہا ہے آپ خود اپنی خوشیوں کو ڈھونڈیں آپ کی خوشیاں آپ کے مزاج کے اندر چھپی ہوئی ہیں اگر آپ اس مزاج کو نکالیں گی آپ نہ خوش رہے تو مجھے کہیے گا کہ انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گی کہ ہمارا ایک بھائی مدنی چینل پر آیا جس نے ہم کو ہمارے چڑچڑے پن ہمارے غصے پن اور ہماری یہ جو, جو ہم اگ، وہ اگریسیونیس جو ہے ہماری اس نے ہم کو بچایا اور ہمیں ہمبلنیس دی ہمیں نرمی دی اور ہمیں کہا کہ اب اطاعت و فرما بداری میں مسکرانے کا سلسلہ شروع کریں ہم نے چند ماہ ایسا کیا اللہ سلامت رکھے ہمارے اس بھائی کو جس نے ہمارے اس غم زدہ گھر کو خوشیوں کا گیوارہ بنایا انشاءاللہ دعائیں دیں گی شاء اللہ میری بات مان کر دیکھیے آپ نے اپنی کر لی کیا ہو گیا تھوڑی ہماری مان لیں ہو سکتا اچھا ہو جائے پھر ہم کہاں جاتے ہیں یہیں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کے گزرے میں آپ بھی کسی صحیح طریقے سے بتا دینا بھائی تمہاری بات پر عمل کیا ہوا نہیں تو پھر دوبارہ اس پر تھوڑا تفسر کر لیں گے کیا ہو جائے گا مدینہ شامل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک یہ سوال تھا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا کسی کا دل دکھانا کیسا ہے اور سلمان بھائی سے یہ بھی عرض تھی کہ جو مدنی مننے رکن شروع کے پاس بیٹے ہیں ان کا نام اور کن کے شہزادیں ہیں اگر یہ بھی بتا دیں تو مدینہ مدینہ السلام علیکم و رحمت اللہ برکات دھوکہ دینا حرام جانے میں لے جانے کام ہے مسلمان تو مسلمان کافر کو بھی دھوکہ دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے محفوظ کروں گا یہ جو مدنی منا بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے اور کس کا شہزادہ ہے جن کا شہزادہ میں بتاؤں یہ مدنی مننے کا نام ہے جی صوبان رضا تاری اور یہ ہمارے رکن شورا حضرت مولانا محمد اطہر تاری حافظ اللہ تعالی کا شہزادہ ہے مدنی منا میسج پر حضور ہمارے پاس ایک سوال ہے جیسے آپ نے کہا کہ سمجھایا جائے تربیت کی جائے شوہر سمجائے تو شہر کا نام بھی نہیں لوں گا بہرحال میسج بھی پڑھ دیتا ہوں مدن شہر کے واٹس اپ نمبر پر جو میسجز آ رہے ہیں ٹیکسٹ میسج آ رہے ہیں ان میں سے کچھ میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی تو یہ ہے کہ میں اپنی منگیتر کو موبائل پر اسراہ کر سکتا ہوں مختصر بات یہی ہے کہ فکر آخر دلا سکتا ہوں ان کو منگیتر سے رابطہ کرنے کی اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی ٹھیک ہے یہاں ایک اور سوال ہے یہ ہے کہ ہم سات بہنیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں لڑکا بن جاؤں مجھے بتائیں خدا کے واسطے مجھے کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں لڑکا بن جاؤں اللہ کی پناہ ایسا سوچے بھی نہیں اللہ تعالی نے جو بنایا ہے اس پر راضی رہیں اور اپنے جو اللہ تعالی نے آپ کو جو ایک جو, جو کیا بولیں گے جو جن سے آپ کی وہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کریم سے اپنی ان چیزوں پر ندامت کا بھی اظہار کریں کہ یہ میں کیوں سوچ رہی ہوں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے بالکل نہیں سوچنا چاہیے اللہ نے جو ہمارے لیے بہتر کیا ہمیں بنایا بلکہ ہم شکر ادا اگر اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا کہ میں کہوں گا کہ ہماری بہن کو نہ جانے کون سا کرب ہوگا کہ بچار یہ سوچنے پر مجبوری فرما سات بہن ان کو لگتا ہوگا کہ وہ بھائی نہیں اتنا بھی ہوتا ہوگا یا گھر میں اللہ نے اگر ایسا ہوتا ہوگا کہ والد کو دیکھتے ہوں گے کہ بیٹا ہونا چاہیے بیٹا ہونا چاہیے تو سر اللہ تعالیٰ کی اللہ کی قدرت کہ اگر کسی باپ کی سات سے سات سے زیادہ بیٹی ہیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بیٹیوں سے تو باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے اور, اور بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا انداز اختیار کریں اور فرمائش کر, کر کے بھی ماں باپ کو تنگ نہ کریں ٹھیک ہے یہاں ایک اور سوال ہے ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ, کہہ رہی ہیں غالبل کہ شوہر جو ہے وہ ماں کی بات مانتا رہے اور بیوی کے حق ہاں طرف کرتا رہے تو کیا اس کی اجازت ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے بیلنس ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ والدہ کا بھی حق ادا کریں والدہ کی بھی خدمت کریں اور والدہ کے ساتھ اس میں سلوک اپنا جاری رکھیں اور اگر مثال کے پر ماں مثال کے تو خدا نہ خواصہ کوئی اس طرح کی بات بیوی کے بارے میں کر بھی دے آپ جانتے نہیں ہے کیسی ہے کیا ہے اس کا کردار کیا ہے کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی کتنی تو پہچان تو اپنی بیوی کی ہونی چاہیے آپ کو تو یہ ضروری ہے کہ ماں کی ہر بات جا کر بیوی کو بتائے کیا میری ماں نے تیرے بارے میں یہ بولا بالکل کوئی پیٹ سینا کو اس میں کوئی گنجائش گنجائش پیدا کریں اور بات رکھیں نہ بولیں نہ بولا کریں ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی جو بولنے کی اچھا اصلاح کرنی ہے تو ضروری ہے کہ یہ کہہ کر اصلاح کرے گا ماں نے بولا تھا آپ اپنے کسی حکیم انداز اصلاح بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی نے شکایت کی ہے میں سمجھا رہا ہوں کوئی اور موقع کے مناسبت سے بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو یہ اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی شعور اور عقل سلیم بردباری عطا کرے اور غور و تفکر کیا کریں کہ بھائی کسی کے اگر اصلاح کرنی تو اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا ماں کی بات بہن کی بات یا بھائی کی بات یا کوئی اور ایسی بات باہر سے پتا چلی ہے تو اس کو یہ جب آپ کہتے ہیں نا تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے تو ویسے بیچارے کسی کا بھی جو ہے نا وہ نٹ بورڈ ہل جاتا ہے پھر آپ بولو اس پر مشین فٹ ہو جائے گی پھر مشکل ہوتا ہے بغیر کمپلین کرے بھی تو ہوتا ہے جب, جب, جب وقت کمپلین کے ذریعے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بعدوں کا بغیر کمپلین کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حکمت عملی اور اس کے تقاضے پورے کرنے آمد. کی توفیق عطا فرمائے ہو سکتا ہے میری باتوں میں میرے بیان کرنے میں کہیں میں حکمت عملی چکا ہوں تو جو اہل علم اور تجربے کار لوگ ہوں کرم میری بھی اصلاح کریں کہ عمران تم جو سمجھا رہے ہو یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی کال لیں گے اور ہم اپنی جہاں جہاں ہماری غلطی ہوئی ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ماشااللہ. اور آپ ہمیں اپنی اصلاح کرتا ہوا پائیں گے ماشااللہ. اگر ہماری آپ نے صحیح غلطی بیان کی ہے عالمی مدینہ فیضان مدینہ میں عیشہ کی اذان کا وقت ہو چکا ہے آئیے عشا کی اذان بھی سنتے ہیں میل سنت کی طرف بھی چلتے ہیں یہ موضوع ہمارا کنٹینیو ہے آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں میسج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر حاضری دیں گے